بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاح والسلام سلام علی رسول اللہ ولی کاب قیا حبی و اللہ اور والسلام وسلم علی قیا نبی اللہ ولی شاب قیا نور اللہ فردوس الاخبار اخبار حدیث نمبر تین ہزار ایک سو فور نائن فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا برود قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم چینل کے ناظرین نیکوں کی قبر جنت کا باغ ہوگی اور جو اللہ تبارک وبا تو علا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوں گے ان کی قبر دوزک کا گڑھا ہوگی حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت رحمتہ اللہ تعالی علیہ الصدور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حضرت سین عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے قبر مردے سے کہتی ہے اگر تو اپنی زندگی میں اللہ پاک کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ پاک کا نہ تھا تو میں تیرے لیے آزاب ہوں قبر مردے سے کہتی ہے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 اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق شب و روز گزارتا ہے فرائض و واجبات مستحبات سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی اللہ کی رحمت سے اور جو کافر ہے یا فاجر ہے نمازیں نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا زکوۃ نہیں دیتا حج ادا نہیں کرتا حالانکہ استطاعت ہے اور دن رات گناہوں میں بسر کرتا ہے تو ایسے شخص کی قبر دو کا گڑا بن جائے گی اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا امیر سنت فرماتے ہیں نصیحت کے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا باغ ہوگی خلد کا گوڑنے کا باغ ہوگی خلد کا گوڑنے کا باغ ہوگی خلد کا مجرموں کی قبر دو کا گڑھا مجر کی قبر دوزخ کا گڑھا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر جو ہے مردے کو دباتی ہے جی ہاں حضرت سین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ مسندی امام احمد نے حدیث پا کے اور حدیث نمبر ہے تیئیس ہزار پانچ سو سترہ ٹو تھری فائیو ون حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے جب ہم قبر تک پہنچے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور قبر میں بار بار دیکھنے لگے پھر ارشاد فرمایا اس میں یعنی قبر میں مومن کو اس طرح دبایا جاتا ہے کہ اس کی پسنیاں اپنی جگہ چھوڑ دیتی اور کافر کے لیے قبر دوزک کی آگ سے بھر جاتی ہے تو قبر ہر ایک کو دباتی مگر یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام علی مسلاط اسلام اس سے مستثنا ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہاں مسلمانوں کو قبر دباتی چنانچہ امنین ام سیدات عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر ہر ایک کو دباتی اگر کوئی اس سے نجات پانے والا ہوا تو سات بن معاذ اس سے ضرور نجات پائیں گے حضرت سینا عناس بن مالک ربی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بچے یا بچی کی نماز جنازہ پڑھائی پھر ارشاد فرمایا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچتا تو یہ بچہ بچ جاتا تو قبر ہر ایک کو دبائے گی اور قبر کیوں دبائے گی قبر جو ہے اس کے دبانے کی اصل یہ ہے کہ یہ بندوں کی ماں ہے بندے زمین سے پیدا کیے گئے پھر ایک لمبے عرصے تک اس سے دور رہے اب اس کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو قبر جو ہے ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے گم شدہ بچے کے ملنے پر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے اب جو اللہ تبارک وا تعالی کا فرما بردار ہوگا قبر نرمی اور شفقت کے ساتھ اس کو بھیجتی اور جو گناہ گار ہوگا اسے سختی کے ساتھ دباتی اس لیے کہ اس سے اس کا رب رز وجل ناراض ہوتا ہے حضرت سینا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ام المؤمنین حضرت سعیدات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن سے آپ نے منکر و نکیر کی آواز منکر نکیر کون ہے یہ ہیں قبر کے ممتحن فرشتے قبر کے اگزامنر ایک کا نام منکر ایک کا نام نکیر اجنبی اور وحشت ناک کیونکہ ان کی شکل و صورت اجنبی اور وحشتناک ہوگی اشستکار رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہی ہیں آکا آپ نے جب سے منکر نکیر کی آواز کے بارے میں بتایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ قبر دباتی ہے اس دن سے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنین کے کانوں میں تو منکر نکیر کی آواز ایسے آئے گی جیسے آنکھ میں اسمت سرما آتا ہے اور بندہ مومن کو قبر ایسے دوائے گی جیسے مہربان ماں سے بچہ درد کی شکایت کرے تو ماں اس کے سر کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے سبحان اللہ اگر ہم نیکیہ کر کے دنیا سے جائیں گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی اور اس طرح چمٹائے گی جیسے شفقت والی ماں بچے کو چمٹاتی ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے قبر تک ساتھ تشریف لے گئے اس وقت تک قبر نہ کھو دی گئی تھی لہذا آپ تشریف فرما ہو گئے لوگ بھی آپ کے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھ گئے کہ بالکل حرکت نہیں کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف نظر فرمائی اور تنکے سے زمین کریدتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ فرمائی تین مرتبہ دعا کی اعوذ اللہ من عذاب القبر میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ارشاد فرمایا جو مومن دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت ملک الموت علی السلام اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں ان فرشتوں کے پاس جنتی تحائف ہوتے ہیں جنتی خوشبوئیں ہوتی ہیں جنتی لباس ہوتے ہیں اور یہ فرشتے تاحد نگاہ صف ب صف بیٹھ جاتے ہیں حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے خوشخبری سناتے ہیں دیگر فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں تو اب بندہ مومن کی روح حضرت ملک الموت علیہ السلام کی جانب سے دی جانے والی خوشخبری سے خوش ہو کر مشک سے قطرہ بہنے کی مثل بہ کر نکلتی ملک المت علیہ السلام اس کی روح لے کر پلگ چھپکتے ہی دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں وہ فرشتے فوراً اس روح کو جنتی تحائف میں لپیٹ لیتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان خوشبو پھیل جاتی ہے فرشتے کہتے ہیں کتنی اچھی خوشبو ہے دوسرے فرشتے کہتے ہیں خوشبو آج قبض کی گئی فلاں مومن کی روح کی ہے جب اسے آسمان کی طرف لایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندہ مومن کی روح کو مجھ سے گزارا جائے چنانچہ اسے اس کے عمل کے دروازے سے گزارا جاتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور جن جن آسمان والوں کے پاس سے وہ روح گزرتی ہے سب یہی کہتے ہیں خوش آمدید اس جان کو جس نے اپنے رب عزل کا حکم مانا حتہ کہ اسے سدرت المنتہا تک پہنچا دیا جاتا ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام اور ان کے معاون فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم نے فلاں بن فلاں مومن کی روح قبض کی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی زمین کی طرف لوٹا دو میں نے ان بندوں کو اسی سے پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اور انہیں اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا دفنانے والے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ اور ہاتھ جھاڑنے کی آواز بھی سنتا ہے پھر اس کے پاس تین فرشتے آتے ہیں دو رحمت کے ایک عذاب کا بندے کا نیک عمل اسے حفاظت میں لیتا ہے نماز قدموں کے پاس روزہ سر کے پاس زکوت دائیں طرف صدقہ بائیں طرف نیکی اور اچھی عادتیں سینے کے پاس آ جاتے ہیں آذاب کا فرشتہ جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو نیک عمل اسے روک دیتا ہے فرشتہ اتنا وزنی ہتوڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ اگر مینا میں جمع ہونے والے سب مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں پھر وہ کہتا ہے نیک بندے اگر نماز روزہ زکوت اور صدقہ تیری حفاظت نہ کرتے تو میں تجھے اس ہتوڑے سے مارتا اور ایسی مار مارتا جس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھتی وہ رحمت کے فرشتوں سے کہتا ہے تمہارے لیے اور تم اس کے لیے ہو چنانچے وہ عذاب دینے والے دینے والا فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے رحمت کا ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اللہ پاک کے ولی سے نرمی کرنا یہ بڑی مصیبت سے آیا ہے فرشتہ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے بندہ کہتا ہے اللہ پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے مردہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے فرشتہ پوچھتا ہے تیرے نبی کون ہے بندہ کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ پوچھتا ہے تو کیا جانتا ہے بندہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ کو پڑا اس پر ایمان لایا تصدیق کی یہ سوال فرشتے سختی سے پوچھتے ہیں اور یہ مومن کو پیش آنے والی سخت ترین آزمائش ہوتی ہے آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ جنتی لباس پہناؤ جنتی خوشبو سے اس کو معطر کر دو اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دو ایک جنتی دروازہ اس کے سر کی جانب اور ایک قدموں کی جانب کھول دو فرشتے اس سے کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا تجھے عزاب قبر نہیں ہوگا وہ کہتا یا الہی قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے عیال اور مال کی طرف لوٹوں اور وہ کچھ پاؤں جو نے میرے لیے تیار کیا ہے چناچے اس سے بروز قیامت چمکتے چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے گا کس کو بندے مومن کو اچھے اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے ہمارا ایمان سلامت رہے اور ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں جائیں امین باہر نبی ضلع امین صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم